کے بارے میں بات چل کر اور اب تک ہم نے پن کر لیا سفر مت دے گا اور امید ہے کہ آپ اگر آپ نے اس کو کی کوشش بھی کی ہوگی مر معروف لیا کن امر مجہور لیو پن کیسے بنا مختصر طور پر نمک نے یہ بھی عرض کر دیا اسی طرح بانول شکیلا اسی کے آخر میں نون سکیلا لگایا اور وہ جو ایک عارض کی وجہ سے حذف ہوئی تھی عارض فتم ہو گیا, باؤ, اور کیا تھا؟ کہ نام ساکن تھی لیکن اب نام مف ہے تو کیا بن جائے گا اور باقی اسی کی بنتے چلے جائیں گے اور حاضر کے شیور में نام نہیں ہوگا تو واحد مذکر حاضر کا سیوا کل تھا اور اس کے آخر میں نین سبیلا لگایا اور نام متحرک ہونے کی وجہ سے واؤ واپس آ گیا کل اس کے کیا بن جائے گا کول اللہ. سے کیا بن جائے گا کول اللہ. کول اللہ, کولانی, کولانی, کولانی, کولانی. میں نون سکیلا لگایا اور یا اجتماع سات کی وجہ سے ہضر ہو عمر حاضر لگایا اسی طرح مجمول کا سیوا لی میں نام آخر تک مجھر شروع میں نام امر کہے اور آخر میں نون کا اور نون خفیفہ آٹھ سیوں میں آتا ہے جن ان میں طریقہ وہی لی اسی کے آخر میں نون ففیفہ لگایا تو کیا بن جائے گا معروف کا سیرا اور لیوپن مجگل کا چہرہ ہے اس کے آخر میں نے فیفا لگایا تو کیا بن جائے گا لیو تو واو محروف میں اور علی میں واپس سفر نمبر چودہ پہ بحر نہیں ہے اور نہیں کے بارے میں آپ نے پڑھا نہیں کو بناتے ہیں مزارے کیسے بناتے ہیں شروع میں نہ لگا دو اور آخر میں جزم دے دو تو تعلیم کے بعد مزارے کا جو سوبا ہے ہمارے پاس وہ ہے یقول چنانچہ شروع میں ہم نے نہ لگایا اور آخر میں جزم دی تو کیا بن گیا لا یقول وہ بھی کوئی نام بھی ساتن، پہلا ساکل ملتا ہے لہٰذا اس کو گرا دیا کیا بن گیا نہ میں نام چوکے متحرک ہے اس لیے واؤ واپس آ جائے گا دیکھیے ذرا لا, لا, لا, لا, لا, لا نہ مجہول شروع میں لالیا آخر میں جسم تو علیف کو اجتماع صاحب عمین والے قادی کے مطابق حضب کر دیا تو کیا ہو گیا لا یقال اور تسمیہ جمع میں یہی الف لام کے متحرک ہونے کی وجہ سے لا یقل کا ترجمہ ہم نے کیا نہ کہایو پل کا کیا ترجمہ ہوگا نہ کہا جائے وہ ایک مر نایو قان کہ جائے وہ دو مر نایو قانو نہ کہے جائیں وہ سب مر ٹھیک ہے اسی طرح آخر تک ناؤ پل نانو پل اور آپ نے پڑھا سیول کے اندر نہیں میں بھی نون سکیلا اور فطیفہ آتا ہے جیسے نام کا گیت میں آتا ہے چنانچہ لا یا اس کے آخر میں نون سکیلا لگایا تو واو واپس آ جائے گا جو کہ نام متحرک ہو گیا تو کیا بن گیا لا پل سے لا یکولننا لا یقینا ترجمہ کیا کریں گے ہرگز نہ کہیں وہ ایک مر نہ کہ ہرگز نہ کہ اسی طرح آخر تک نقولن تعلیم وہی جو پہلے سے رہے اپنے پڑھ لی مظاہر مجہور اس سے نہیں مجبور بنا لا یقال اور اس کے آخر میں جب نون سے لگایا تو لا متحرک ہونے کی وجہ سے علیف واپس آ جائے گا تو کیا بن جائے گا لا یقالن کا مطلب ہرگز نہ کہا جائے وہ ایک ماروف اور مجمون کا ترجمہ تو سمجھ آ رہا ہے نا ہرگز نہ کہا جائے وہ ایک اسی طرح نون فقیفہ بھی آئے گا لیکن صرف آٹھ اور جن میں نون فقیلا سے پہلے الف ہے نون فقیفہ نہیں آئے گا نہ یقول معروف کا یق نہ عورت لات کولن ہرگز نہ کہو تم ایک مرد لا تکول ہرگز نہ کہو تم سب مرد مر نہ کہو, تم ایک عورت کولن ہرگز نہ کہو میں ایک, ایک مرد نہ ہرگز نہ کہ ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں اسی طرح مجول کی صورت میں ہر دیز نہ کہا جائے وہ ایک آخر تک نمبر پندرہ پہل اور مفول کے وزن, وزن چننچے ہمارے پاس ہے قول. قول, قول, واؤ اور لاؤ. اس فائل کیا آنا چاہیے, علم. چاہیے علم. لیکن آپ نے قواعد کے اندر کھڑا کہ یہاں واؤ جو ہے اس کو ہم حمزہ سے تبدیل کریں گے تو لہذا یہ قابل کی بجائے کی کیا بن جائے گا قائل ہے لیکن جب ہم اس چیزیں کے بارے میں بتلائیں گے اس کا وزن نکالیں گے تو ہمیں اصلی گروپ جو ہے ان کی طرف لوٹانا ہوگا تو ہم یوں کہ الاقن صرف ایک ہی تعبل ہوئی اس میں اور گاؤں کو اور وہ یہ ہے کہ گاؤں کو حمزہ سے تبدیل کی باقی سیٹیں اپنے وزن کے اوپر بغیر کسی قسم کی کیا ٹھیک ہے اسم مفعول تو مفعول کا وزن کیا ہے مفعول آسان ہے باقی بھی آسان ہے اگر آپ نے اس بھی بات کو سمجھ لی ہے اور ساتھ ساتھ ان سے مشق کرتے آئے ہیں تو ان وہ بھی آپ کے لیے آسان ہے کہ تھوڑی سی اس میں ذرا توجہ زیادہ چاہیے جی اور آدمی اگر کوشش کے ساتھ لگا ہی رہے تو پھر ایک دن جو ہے مشکل مرد عباعت شور کے آسان اشور کوئی مشکل ایسی نہیں جو انسان کے بھی آسان نہ ہو ٹھیک ہے جی مقبول اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا مقبول مقبول لیکن یقول والا فائدہ اس میں جب ہوا کہ وہ متحرک ہے اس سے پہلے ہر اب صحیح سات ہے باؤ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیکھیے یعنی ہے پہلا ان میں سے لگتا ہے تو لہذا ہم نے مقبول ان سے کیا بن جائے گا مخول ٹھیک ہے تو یوں اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے لیکن جب ہم اس چیڑے کے بارے میں اگر کوئی پوچھے ہم اس کی تفصیل بتائیں گے یا امتحان کے اندر یوں آ سکتا ہے کہ اس کی سرفی تحقیق لکھے خلا ل اس کی سرفی تحقیق لکھیں تو پھر آپ کو پوری بات بتلانی پڑے گی کہ مقبول در اصل مقبول اور اصل مقبول مکولانی مقولت المقول ان سب میں واؤ حضرت ہوا ہے اسی کے امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم صفحہ نمبر سترہ اجوکیائی کی سچے شریر کے بارے میں پڑھیں گے یہ درمیان میں جو باتیں ہیں یہ ہم پڑھ چکے کے بعد ہم نے تعلیمات پڑھی ہے یہ پہلے کے اندر اس طرح کیا ہے لیکن اگلے جو ہے مناسبت ہو چکی ہے تو اگلا جو سبق ہے اس میں پہلے ہم ستیہ کبیر پڑھیں گے اور اس کے بعد کبھی ٹھیک ہے اور ست کبیر کے اندر انشاءاللہ ہم اشارہ کرتے چلے جائیں گے کہ یہاں یہ تعلیم ہوئی ہے اور یہ نقل اس لیے جو ہیں کر کچھ سیتیں جو ہیں ہم ان کی, ان کی تفصیلات پڑے ہوئے اسماعت تو دیکھیے یسف علیہ صلاح وسلام کے واقعے کے اندر ہے جب ان کو کاشک بیچ کر جیل سے بلوایا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پہلے ان عورتوں سے ذرا تحقیق کرنا کہ بات کیا ہے اور یہ کیوں اس طرح کیوں کیا تاکہ وہ عورتیں خود صحیح حقیقت جو اس کو بیان کر دیں عزیز نصر کو پتہ چل سکے کہ یہ صحیح واقعہ کیا ہے اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو اس کا اعتماد ہے وہ برقرار رہے تعبیر کر لایا کیا ہے تو یہاں دیکھنا یہ ہے لم اخن ہو کیا لفظ ہے لم اخن ہو ابھی شاید آپ کے لیے نبی ہو اگر آپ نے سے کسی نے معلوم کر لیا ہے تو ذرا جلدی سے بتلا دیجیے کہ سیوا کیا ہے اصل میں کیا تھا اس سے پہلے ہمیں اس کے مادہ کی طرف جانا چاہیے چنانچے لمب اخل ہو اس کا مطلب ہے میں نے سیاحت نہیں کی بتلایا آپ نے میں نے سیاحت نہیں کی اس سے تو یہ جو ہو ہے اس کو تو ہم ہٹائے کیونکہ یہ تو ماحول کی اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور کر چکے ہیں نیے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو سیگا کیا ہے جیسا ہم نے ایک اور سیوا بھی پڑھا ہے چنانچہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا پڑا ہے تو وہ ہے لم اقل دیکھیے لم اخن لم اکل ٹھیک ہے اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اکل جو ہے یہ تو اصل میں کیا تھا اکبول اقبول تھا کیا تھا اکبولو اکبولو کے شروع میں جب نم داخل کیا تو آخر سے نام کو ساکن کر دیا کیونکہ نم جازیمہ ہے تو لم اقول ٹھیک ہے اب اقول بھی اصل میں تعلیم کے بعد جو ہے اکولو ہو چکا ہے کیا ہو چکا ہے مظاہرے میں ہی اکولو بن چکا ہے یہ اکولو والے فائدے کے مطابق تو لہذا اکول اس کے شروع میں ہم لم داخل کرتے ہیں تو کیا بن جائے گا لم اقول نام بھی ساکنگ وہ بھی ساکن اجتماعی ساکن ہو رہا ہے پہلا ساکن مدعا ہے تو اس کو ہم نے گرا دیا تو لم کیا بن گیا اقول سے لم اخن تو ایسے ہی اخن کے اندر بھی واؤ کو حضف کیا گیا ہے تو جس کے بعد یہ لم اخل بن گیا اس لیے اقول جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے نا تو ایسا کا اس کی مثال وسن تو بارنے میں معلوم ہے نا اس جیسا مشہور جو آپ نے پڑھ لیا ہے یہ ایک ایک جو کروا رہے ہیں نا کم از ایک ایک نفر سے اس کی سرکر بھی اس کے متعلق تعلیمات بھی یہ اس لیے کہ اس جیسا جب بھی کوئی لفظ آئے تو فوراً جو آپ نے پڑھا ہے آپ کا ذہن اس کی طرح کیا ہے کہ اس جیسا ہم نے کھلا لفظ پڑھا اور اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں یوں تھا یہ تعلیم ہوئی لہذا اس کے بارے میں بھی آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ اصل ہے اس ہے ٹھیک ہے جی ایک نفر پل پل یزو فل, فل, فل ایک بات آپ آپ کو ایک خوابی بتلا دیتے ہیں شاید آپ نے پہلے کوئی کمی ہے فل یزو ہوئے سب سے پہلے تو ہم اس میں جو زائد چیزیں ہیں ان کو الگ کرتے ہیں آخر میں بھو زمیر یہ مقل ہی ہے اور شروع میں خواہ یہ بھی حقب کے لیے ہے سیرے کا حصہ نہیں پل نام ثاقب ہے یہ بات میں بتلانا چاہتا ہوں کہ امر کی نام جو مقصور ہوتی ہے جب کسی کرنیما کے درمیان میں آئے گی جب اس سے پہلے کوئی حرف مختصر ہوگا پھر اس کون کر دکھو یو کوڑیں گے بن کے کیا پڑیں گے پل یزو کو اب اس کو بھی ہم نے پا کو بھی ہٹا دیا تو اب کیا بن گیا بن گیا اب اس جیسا سیگا آپ نے کون سا پڑا ہے آج کے سبق میں بھی پڑا ہے کل کے سبق میں بھی है ہے اور وہ ہے, ہے دیکھیے لی دی لیو لی کی طرح ہے ٹھیک ہے نا تو لی زوکو امر حاضر امر کیا ہے جمع مظفر عباد کا معروف کثرا جیسا کہ عبائد امر معروف رہے ہوں گے یقول سے لیا کولو شروع میں نام امر مقصور آخر سنون کو حزم کر دیا سے لی ز ن سے لی بنا ہے اور حروف اصلی پہچان لیں گے لی میں حروف اصلی کیا ہے تو لیا میں حروف اصلی کیا ہے جی زال واؤ اور من ہے چکھنا نقسم ضافت الموت ضاعق یہ بھی اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہتی ٹھیک ہے ذاعقا اصل میں کیا تھا ٹھیک ہے نا جیسے قائلہ فصل نے کیا تھا قابلہ امید ہے کچھ نہ کچھ آپ ہمارا ضرور سمجھ رہے ہیں گے اور انشاءاللہ اللہ مزید محنت کو جاری رکھیں گے اور اس سفر کے چلتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل ہوگی اللہ حبل عزت آپ نے اپنے علم کو امن کو قبول فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ دین کا ہونے اسی کے ساتھ نکلنا چاہوں گا